ان آتی نا کل کا سر بے شک اتا کی ہم نے آپ کو خیر پس نماز پڑھو رب بکا اپنے رب کے لیے ونہر اور قربانی کرو ان نشا اکا بے شک دشمن تیرا ہو وہی جڑ کٹا ہے سورت ال بسم اللہ الرحمن رحیم کل کہہ دیجیے یا یو حل کا اے کافر لا ابود نہیں میں عبادت کرتا ماتودون جس کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم اور نہ تم آبدنا عبادت کرنے والے ہو ما آبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انا اور نہ میں عابدن عبادت کرنے والا ہوں ماں ابت جس کی تم نے عبادت کی ولا اور نہ آبنا عبادت کرنے والے ہو ماں آبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں لکم تمہارے لیے دینو تمہارا دین ہے ولی دین اور میرے لیے میرا دین ہے النصر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء جب آ گئی نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح ورا عنا سا اور تم نے دیکھا لوگوں کو یدخلون داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ, اللہ کے دین میں افواجہ فوج تر فوج تو تصبیح کرو بے ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ وسطفر اور بخشش مانگو اس سے ان بے شک وہ کانا ہے با توبا, توبا قبول کرنے والا سورت اللہب بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت ٹوٹ گئے یدا دونوں ہاتھ ابی لہب ابو لہب کے وطب اور وہ ہلاک ہوا ما اغنا نہ کام اس کو ماں اس کا مال و کا سب اور جو اس نے کمایا سیاسلہ ان قریب وہ داخل ہوگا نارن آگ میں ذات لہب شولہ والی ومرا اتح اور اس کی بیوی ہم الحتب اٹھانے والی ایندھن فی جی دہا اس کی گردن میں ہبلن رسی ہے مسد مونج کی صورت اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے ہو اللہ وہ اللہ احد ایک ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد نہیں اس نے جنا یولد اور نہیں وہ جنا گیا ولم یکن اور نہیں ہے لہو اس کے لیے کفون برابر کا احد کوئی ایک بھی سورت الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجیے آؤ میں پناہ چاہتا ہوں برب الفلق صبح کے رب کی من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اور اندھیرا کرنے والی کے شر سے ادا وقب جب وہ داخل ہو جائے وَمِن شرن نفاسات اور پھونکنے والیوں کے شر سے فلوق گرہوں میں ومن شَرِّ حاسدن اور حَاسِدٍ اور حاصل کے شر سے حسد جب وہ حسد کرے الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے آؤزو میں پناہ چاہتا ہوں بے الناس انسانوں کے رب کی ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی الہ الناس انسانوں کے الہ کی معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے الخ بار بار پلٹ کر آنے والے کے اللذی وہ جو یو دیسو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں منل جنتی جنوں میں سے الناس اور انسانوں میں سے بسم اللہ ان کا صَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا تو بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تب فِي کسلا تل رو ہم سد بسم وحم الرحيم 111. قل هو الله أحد لله الصمد 112. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب بسمن رحیم بینک شر الوسواس الذي وسو سیل فنس اِس دور مینل ج